الحمد لله وقفا الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دو سدا مالکیا سلری آسیال سہای تیا سجیا ہل بل پلا دو سدا مالکیا سجلی سات مدی معلا آلکیا سہولکیا مدین کو السلام علیکم السلام علیکم ہم بعد اسکولی ٹپی ہو بچوں پار بچوں مسجد دروپ اس بعد کی دعا ہے جو کریم دی بار گاہر کہ نا چیروں ہر شرطوں خصوصاً نفس اور شیتان و محفوظ فرما حق صدق اور سواب کا الحام فرما سہج پال پنڈ لاہور شریف کا اج روحانی اجتماع اس پنڈ دے بالکل نو عمر غور نوجوانوں دی محنت دا نتیجہ ہے میں پہلوں لاہور نو بزرگ دربار تو علاوہ قدر دی نگاہ نہیں سنکھتا میں سمجھ رہا سا بھی یار اتوں غور بندے تیار نہیں ہوں جڑے اسلامی فکر نو قبول کر پنڈا دیہات کے اندر اسلامی فکر کے قبول کرن نو س دے اندر زیادہ سان اللہ تعالی دے فضل و کرم نار جدوں سہج پال پنڈ کے نوجوانوں اگلے دن تعارف ہویا ہے میری او لاہور تو بدزنی جڑی سی نا اس دا ازالہ ہو گیا اور مین تسلی ہوئی کہ الحمدللہ اتنا کتیر تعداد اس پنڈ کے نو امر بچیا نے دین حق جذبے نال قبول فرمایا ہے تقریبن سارے لاہور تو الا ماشاءاللہ ما اللہ نوجوان اسلامی فکر نو قبول کرنے والے میدان ن چاہے لیکن اس دے اندر زیادہ اس چیز دا اثر و گیا ہے <laughs> اس طرح دے بچے کے ماں باپ تو کٹ کھا لینی ہے تو سکول نہیں جانا اتھوں <laughs> <laughs> <laughs> میں انا بھی انہاں دا پورے لاہور چوں اول نمبر ہے سبحان اللہ اللہ تعالی بچیاں دے جذبات نو مزید ترقی عطا فرماوے اور اصل تے میرے شیخ مکرم دی نگاہ دا فیض ہے بے جتھے مولا تعالی اپنے فقیر دی نگاہ جی چوکی چپوے یہ اس مالک دی اپنی مرضی ہوں یہ خدا پےت نے باہر صورت انہ تحسینی کلمات تو بعد میرا اج موضوع احترام انسان یا احترام مسلم اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. کہ انسان ہر انسان کا احترام کرنا ہے یا مسلمان ہے؟ سبحانہ سبحانہ دا احترام کرنا اس دا دوسرا نام اے بھی رکھ سکتے ہو کہ احترام انسان یا احترام انسانیت <تصفح> کہ ہر شکل انسانی دا احترام نہیں اصل چ انسانیت دا احترام ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> تیسرا نام اس موضوع دا بھی رکھ سکتے ہو کہ کیا کسی کی دلاداری نہیں کرنی چاہیے ایک آم آم لوگ گل اٹھی فردی ہے جی کسے دی دل آزاری نہ کرو کسے دا دل نہ دکھاؤ تو کیا واقعی میں ہونا چاہیے ابھی ہر کسے دا دل راضی رکھو اور کسے دا دل نہ دکھاؤ یہ ایک موضوع ہے تین ن تین باوا تے اے موضوع میں بیان کر چکیا چوتھی چکی جی ہوں چوتھی بان اجلا بہاول پور ضلع لودرا ضلع گجرات رات جلال پور جٹا اور اج ضلع لاہور دے اندر یہ موضوع جناب نو مو سنا رہے ہیں رہا اللہ بالکل نئی ترتیب اے نیا موضوع نئی فکریں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اور یہ نہیں کہ رٹی رٹائی چائے کہ اللہ تعالی کی طرفوں کوئی الہامی کیفیت ہوں اس کی دلیل یہ کہ میں تین بے لایا ہر تھانے موضوع گل وکری اور اج میرا مال مالک تالا چاہے گا اس پتہ نہیں کس طرح دیا گلہ اس رات پاک نے دنیا یہ موضوع ایک بہت بڑے شیطانی اگریزی فتنے رد فتنا کی اٹھا کڑا ہے کہ جتنے کافر ہیں جتنے منافک ہیں جتنے برے ہیں سارے ان سارا کی عزت کراؤ مسلمانوں یہ سبق دیو کہ ہر ایک عزت کرو احترام کرو اور قدر کرو اس دے زمن دے اندر دی تعظیم کرو برائی دی تعظیم کرو منافقت دی تعظیم کرو جی میں کسے دی کوئی فکر ہے اس دی عزت کرو کسی برا نہ آخو کسے کا دل نہ دکھاؤ شک یہ آم اسلے سوچ گردش کر رہی نہیں اور کسے خبیس شاعر نے یہ شیر بھی گایا تو لوگ زبان تے عام یہ شیر لگا پھر مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈہ کسی کا دل نہ ڈھای رب دلان میں رہ یہ شیر میرے خیال سا بھی عام سنیا ہوئے گا یہ کسے درویش کا نہیں یہ کسے خنزیر کا ایمان ایمانال دسو جدو مسجد گرائی جائے گی تو مسلمانوں دا دل نہیں ڈے گا اور جس دا دل مسجد گرن نہ ڈے وہ تو کافر ہے وہ مسلمان ہی نہیں جدو مندر ڈھاؤ گے ہندو دل ڈے گا کہ نہیں بے, شاید. بے شاید. نہندر گرا کے ویخو پھر اشر و اگر مندر ڈہن لال کسی کا دل نہیں ڈہرا کسی کا دل نہیں دکھا تو مندر گرا کے ویخو کسی ختری کا تو پھر ویخو اشر کی کرد یہ آخنا پر کسی کا دل نہ ڈانی رب دلان یہ خود شیر پیا دستا ہے کہ کسے فقیر دا نہیں کسے مومن مسلمان دا نہیں کسے منافق بندے دا شیر ہے لیکن اس دماغ شریف در جی سوچ ہے نا یہ ساری اپنی نہیں بالکل میں قسمیہ پہ اس واسطے سانو اس دماغ دی سوچ ساف کرد بڑا وقت لگ رہا ہے تو بڑی دقت پیش آ رہی تو پورے ملک دے دماغ صاف کرنے پہ رہے ہیں روزانہ ہی مانجا فیری ہے لیکن پتہ نہیں ہالے تک کن بندے ہیں ای جوچ گی کافر والی کھڑی بہت تھوڑے بندے نے جنہاں دا کو ذہن صاف ہو ہے اسلامی فکر اسلامی سوچ دماغ دے بھانڈے بانڈے سٹن تو پڑو کوفر والی سوچ کھڑی پی بے شاک بے شاک کیوں جو سیانے آدے نے جس برتن نے پالو گند پیا ہوا اندر دھد نہیں پائی دا بے کوئی پاک شاید نہیں دی نہیں تے جاندے اور بھی خراب ہو جانی بے اس واسطے سانو لوگ اعتراض تو کر نا یار کفر دے خلاف کیوں کفر دے خلاف تاں بولنا بھی میں جی اسلام والی گل کرنی ہے اس کو پہلوں کفر والی جی پلیتی وہ کدا جدا صاف ہو جائے گا پھر سلام کی فکر گریے وہ دل دماغ بیٹھ جائے گی سمجھ آ رہی نے کوئی نام یہ جو کچھ ہے نا انگریزی تعلیم دا نتیجہ یہ انگریزی سوچ کھڑی ہے تے اگریزوں دا یود نسارا دا منصوبہ وے کہ مسلمانوں اے سوچ دیو تے دے ذہن دل دماغ پاؤ کہ میاں کافر عزت کرو کسے دا دل نہ توڑو سارے ٹھیک نے سب قابل احترام نے انہا گلوں تو مقصد کی ہے اس فکر تو مقصد ہے مسلمانوں بےمان کرنا تے کافر کرنا کیونکہ اسلام ایمان تمام کافران دی توہین تے کفر دی توہین پیا سکھا ہے دے شکت. دے شکت. دے شکت. دے جدو مسلمان دی سوچ بنے گی کہ کافران دی کرو تعظیم کفر دی کرو تعظیم تے مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جانا قرآن دے جان کے مخالف نبیا دے ہو جان گے مخالف ولیا کے ہو جان مخالف. مخالف تے آپے کافر نے پھر نماز بھی پڑھ مسیح جان مسیحت سونی بنا جو مرضی کر جدو ایمان ہی نہیں تے ہر تہشا دلانت ہی کرے گی دوسرا ہونا دا کا یعنی ایک مقصد ہو گیا سانو کافر کرنا ایسے گل اس ایسے سوچ دوسرا مقصد ہونا دا کہ ان مسلمانوں کے دلان ایک نفرت کھڑی ہے کافران دے خلاف نفرت جدو مکے گی تو ساری عزت انہ دے معاشرے چل جانی تیسرا مقصد مسلمان جہاد دا جذبہ ختم کر دینا کہ جدو احترام سارے کافران کرنا ہے تو جہاد نال کرنا ہے चाके चाके خود سمجھدار بندو بھائی جب سارے کافر کمینے لچے ہر کسی کی کرنی ہے عزت تو جہاد تے گیا اور تیسرے نمبر چوتھے نمبر تے لانتیاں دا مقصد یہ کہ نبیاں رسول اللہ تعالی دے پاک بندے مومنا دی توہین کیوں کہ جدو کافران تے دی کرو گے نا تازیم تے, تے شریف دی اپنے آپ توہین ہو جانی کفر دی تعظیم کرو اسلام دی توہین ہو جانی ہے. اسلام دی تعظیم کرو تے کفر دی توہین ضرور ہونی ہے یہ کدی نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر رہ اسلام دا تے کفر دا نے جس خدا رسول نس دے دشمن لوں خدا رسول دے دشمن شیطان عزت دی نگاہ ویخنا خدا رسول کی عزت وہ دل چ نہیں اور جس بندے خدا رسول عزت دی نگاہ ویکھنا وہ دل شیطان کی کدی عزت نہیں رہ سکتی جس بندے نے پشاب دا احترام کرنا اندر دل دے اندر پاکی دا احترام کتنے رہنا تو سور ہی نہیں رہنا اور جس بندے پاکی دا خیال کرنا تارک دا ہر پلیتی تو نفرت کرے گا ہر گند تو نفرت کھائے گا ان دل دے اندر ہر گندگی دے خلاف نفرت ہونی گندگی دی مثال کوفر پاکی دی مثال اسلام آستے ہوئے. بڑا گہرا موضوع تسان دنیا دی کسی کتاب اس ترتیب لالے موضوع ویخنا تک کوئی نہیں سننا تے دور دی گل ہے نا جدو اپنے دماغ ہی پلیت ہوئے پائے سناو والب نمجھا چاہتا کہ اللہ ربلال امیم کی بار گاہر کافر تافر رہا منافق منافق رہا مومن ہو وے. ہو وے فاسق کوئی کبیرہ گناہ کرے یا چھوٹا گناہ بار بار کرن کا ارادہ رکھے انہوں آتے نے فاسک فاجر مومن ہو فاسق فاجر ساری شریعت اسلام دے وچ کے لائق تعظیم نہیں کافر دی تعظیم کتنے ہونی ہے <تصفح> کس رب نے کدو رب سونے نے اجازت دینی ہے جس رب العالمین دی شریعت دے اندر فاسق بندہ لائ کے تعظیم نہیں قابل تعظیم دے نہیں احترام دے قابل نہیں تا کر کے فاسق بندہ رسول کریم دے مسلے دی امامت نہیں سنبھال سکتا کیوں مراکل فلاح شرا نور الزا تبجیل الحقائق شرح کنز الدقائق فساو رلویا فقہائے کرام نے لکھے امامت داڑی منا کیوں نہیں کھلو سکتا کہ یہ ہے فاسق فاسق تے فاسک تاسک ہو تے یہ ہے رسول کریم دا مقام اس مقام کھارنا یہ ہے تعظیم دینا عزت دینا تو عزت دے قابل نہیں اندا ہو سلام نہ کرو شریعت چودی گواہی نہیں گواہی قابل شہادت ہی نہیں ہو ایماندار دسو کہ جدو ایک ہوئے موومنٹ ہواسک شریعت پاک دی کوئی حد توڑی ہوئے نہ ہو عقیدہ ایمان اپنا صحیح رکھد لیکن اس دی توہین تازیم نہیں وہ تسا دسوئے او رب العالمین اس دی پیاری شریعت اس دا اسلام کسے کافر کمینے دی عزت احترام گوارا کر سکتا ہے توجو نہیں فرمائی نے اسے سائیں یہ ونڈا ختم ہو گئی یہ ونڈا نہیں رہی ہیں. تو اللہ تعالی فلن لال نہ چیز نے چھاننی مارنی ہوں دیئے تو بڑی بریک شک قرانے مجید فرقانے حمید نے پورے قرآن اندر کسے تھان سے اے نہیں آیا کہ کافر دی بھی عزت کرو پورے قرآن کوئی مائی کا لال نہیں وقا سکتا سنو ایک نکتا سمجھانا اگر اللہ تعالی دی بار وچ کافر ہوں نا قابل تازیم کافران رب دوزخ نہ بنا اگر مومن ربار رب گاہ قابل تو رب جنت نہ بناؤں گا جنت انتہائی عزت دا مقام ہے اور دو کمال درجے دی توہین تا بے عزتی دا مقام ہے مومنا رب سونے نے ایتھے تے اگاں بھی اگان بھی برابر نہیں رکھنا ایتھے بھی درجہ بندی جنہ کوئی بہتا پرہیزگار اللہ تعالی دی بار گائے چی چو چوکی عزت آ جنا پرہیز گاری گٹتی جانی مقاموں نہ گٹتا جانا ہے اور اگلا جنت جانا ہے تو اتھے بھی رب نے ایکو درجے سب نو رکھنا جنت دے بھی درجے نے سب تو آلہ درجہ حبیب خدا دا ہے اللہ پھر باقی نبیا دا درجہ بندی نار پھر صحابہ آئے لبات آپ اپنے مقام دے مطابق پھر باقی مومن آپ اپنی کیتی دے مطابق جنت چ مقام پاؤ گے مطلب یہ نکلیا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سارے مومن ایک جیسے سارا دی قدر برابر نہیں ایماندال بسوئے کوئی مائی کا لال کہہ حضرت سلطان بہ یا حضرت داتا گنج بخش حضرت خواجہ اجمیری تو تھی ساری عزت اللہ تعالی بارگاہ چ برابر ہے یا نبی پاک دی شریعت برابر ہے کہہ سکتا مائی کا لال اوسل میں کرونا میں گا تک وہ رال کھولا کہ تق اقل ہکے بکے رہ جان بھئی یہ کی اصا کہڑے گندیا اللہ رب ال قرآن اعلان فرمایا سنا وہ اعلان اس درجہ بندی نو نظاہر کردیا بیان فرما دیا نو بیان فرما دیا مالک قر فرما فرمایا اکرام کم اللہ جاڈے زیادہ پرہیزگار ہوئے گا اللہ بھی بار گاہ جنگل زیادہ عزت والا ہوئے گا اور دس دنو میری بارگاہ عزت کی انتہا کونی تسا چوکھے تو چوکھی محنت کرو جی کرتے جاؤ گے قدر وانی بزرگ لوگ فرما جنت داخلہ جڑا نا تو حقیقت چلا تالا دی رحمت نال جہے درجے ملنے نے یہ امل ملنے درجے اپنیا نال ملنے نے یعنی داخلہ ہونا ہے ایمان نال عمل کس خاطر کھاتے عمل درجے بندی راہ ایسا راہ ایسا راہ ایسا راہ راہ داخلہ ایمان نال اور ایمان اللہ دی رحمت نال ایمان اللہ تعالی دی رحمت نال داخلہ ایمان نال ایمان رب دی رحمت نال اور درجہ بندی عمل نال اور درجابی امل امل اللہ کی رحمت جگل نہ کرے کون عمل کرے وہ توفیق ہوے گی کہ ہوگے گا اس واسطے جنت دے اندر درجہ بندی ہو گئی جہا جہنم ہے نا جہنم وہ انتہائی توہین دا مقام ہے کہ یار ایڈی عزتی کہ کافر دی شکل جی ایتھے آئے ان رب نہیں راؤ دینی عزت بھی ہوتی ہے نا وہ کہ کافر تے منافق دی شکل جیویں ایتھے آئے ان رب نہیں راؤ دین دودا کچھ ایک ایک دار جیڑی ہے نا ایک ایک دند وہ خود پہاڑ کے برابر تک کر دے گا وہ چمڑا جسم کا تین تین میل موٹا کر دے گا باقی جسم کی حالت دسو کی بنا دے گا اس طرح سے خواہ کر کے عذاب علی میں کٹے گا جدو منگنا پانی ملنا ان خون کھول دیک ابڑی عزت ہے یا بے عزتی بول مل بولو, بولو, بولو, بولو ادھر مومنا جش نصیبوں اپنے فضل لوگ سجنت دین اب منگل کی لوڑ نہیں پی ارادہ اور خواہش ہونی اور جڑی نعمت کا ارادہ خواہش ہونی اور نعمت منہ دال موجود ہونی ایمان دسو تو کمال عزت دا مقام ہویا کہ نہ ہویا؟ عزت آخری درجے دی. بے عزتی تے زلت آخری درجے دی. مطلب صاف نکلا کہ اللہ رب العال امین نافران منسفر کی عزت مطلوب جے عزت مطلوب دی تے رب العالمین امی دودہ نہ بنا ای گل سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوں جڑے آگے نے سارا احترام کرو سارا کی قدر کرو ساروں کی عزت کرو میں آ جس سارا کی عزت ہی کرا ہے نا تو پھر کسی پاس رب نڑ سکتے ہو نا لڑ لڑک کے تو ان کی دوزا ختم کرا چاہیے سکویا دائے اگریز ٹے نم جان ہی نا جے اتے خدا دے قہر دن دے تے خوار ہونا ہی ہونا تو پھر کبلا سڈے رب نو جو مطلوب ہے اصل اتے پورا کرے تو سانوں ہی جنگت لگے گی اے رب وحدہ لہولا شریک مولا سونے دے فیصلے پہ سکیا کہ اب خود زلیل تو خوار ہو گے خود برباد ہوا گے اس واسطے اسان اپنی کرانا چاہتے ہاں عزت ہو اللہ کی بارگاہ دے اندر ہو اس واسطے ہوں سارا فرد بنتا ہے کہ جیدی کرا کریے جی بےزتی کراے اور رب سونے کی مرضی کے مطابق بےزتی کریے رب کی مار گیا ہوت ہوے گی نہیں ہو سک بولو سبحان اللہ اتنے ہوں ایک منکتا سمجھانا بنیادی کہ اللہ تعالی ہلا کافر منافک یہ عزت دا حکم بلکہ اس اجازت او نہیں انا دا انا دا احترام اسلام کر نہیں دا کیوں سمجھاوا ایک نہ شک میرا بولو سبحان اللہ دوستو اصل نقطہ راز یہ ہے کہ ہر عزت کا دا حقدار اللہ ہے بے شک مخلوق ذاتی طور پہ عزت احترام دے کوئی قابل نہیں کہ تساں تسانسان کچھ بھی نہیں جی سی شکل ہے ساری کوئی سیرت ہے کوئی گل بات ہے نا مخلوق پوری بھی رب سونے پیدا کیتی ہے نا ان کسی چ کوئی شہ نہیں نہ کوئی شہ ہے آسان لگے چلو تساں اپنی اصلیت سے پیشہ نگاہ کرتے چلو تو تسا ویکو قابل عزت بننے مسلم اچھا چلنے ہیں بابے آدم تو علاوہ اتفا نطفہ, نطفہ کون قابل عزت اس کو پیچھا چلنے تو مٹی ہیں مٹی کون قابل عزت کسی طرح بھی مخلوق قابل عزت نہیں تمام عزت کا مال کلا ہے تاں کر کے اس رات نے جگہ جگہ قرآن ہے دا فرمایا ہے الحمدللہ الحمد اللہ ساریا تاریف کا حقدار کون ہے کیوں فرمایا اگر کسا کسی ہو عزت کا دا حقدار ہونا سی رب سونے تو بگڑے تو انہوں کیوں نہیں آیا حقیقت حقدار ذاتی طور پہ ہر عزت ہر شان دا دکا بول بولو بولو اللہ, اللہ, اللہ ہوگے سونے رب نے انسانوں بڑھایا یہ جا یہ اپنی عزت بھی پسند کرتا ہے ہاں ہر بندے دا نفس دا ہے میری عزت ہو جدھر جا دنیا میں سلام کرے میرا تریفا ہوا بندہ چاہتا میری بےزتی ہو چاہ اللہ تعالی پسند ہے میری عزت ہو بندے دا نفس پسند کر کرنا میری ہو بندے بنایا کہ لینا امتحان نفس بنا میں نفس یہ اپنی عزت کرے پسند میں آخا عزت میری ہوگی نفس آخی عزت میری ہوگی ہر کہا ہے جا اپنے نفس کے مخالف چل کے کہ آخ میں اپنی عزت نہیں کرانا چاہتا کہ نہ کسی کرنی ہے میں رب سونے کوئی عزت قابل نہیں سارا شانہ مالک ہے جتھے دور چاہے گا میں اتے عزت کراہے گا میں ان کی عزت میں اپنی عزت کا خیال نہیں رکھنا میں ہر وقت تیرے حکم کی عزت کا خیال رکھا گا جو جیڑا جڑا ہے نا مومن مومن آند ہے کہ میرا رب وسدا ہل جتھے شریق جب حکم فرماوے گا عزن دے گا اجازت دے گا اتے عزت کر میں کراں گا جتھے نہیں دے گا اجازت میں اوے نہیں کراں گا جے کیتی تو میں مشرق بڑا میں رب کے مقابلے چ جانا جتھے عزت والا عزت دے عزت کراے اتے کرے گا تو او عزت بنے گی رب کی جتھے وہ نہ کرن دے ہوں کرے گا تو ہوں آ گیا خدا دے مقابلے کہ وہ آد ہے میں نہ کر میں عزت دا میں عزت میں ہاں مالک میں ہاں جدو میں اجازت نہیں پہ دیا جدو تیا کرنا تنا پیا میرے مقابلے میں مطلب نکلے نکلیا کہ میں عزت نہ دوا تو تین دلیل خوار کر چڈا گا تا کر کے مالک تالا نے قرآن مجید چو گل کی سناواں ایک گل اس مالک نے دعوی فرمایا کہ ساری عزت کا دا حقدار میں وہ دعویٰ, دعوی سنو کہڑا اشاد ربا نے فرمایا اس طرح کا مالک ہے تو تاہے گا میں اتے عزت چاہیں گا میں ان بھی عزت, عزت آپ خیال نہیں رکھنا میں ہر وقت حکم حکومتی عزت کا خیال رکھا ہوں جڑا ہوں نا مومن مومن آند ہے کہ میرا رب وسدہ جتھے آ شریق حکم فرماوے گا عزت دے گا اجازت دے گا ایتھے عزت کر میں ابھی کراگا جتھے نہیں دے گا اجازت میں اوے اتھے... نہیں کرا جے کیتی تو میں مشرق بڑا میں رب کے مقابلے چ جانا جتھے عزت والا عزت دے عزت کرے اتر کرے گا تو عزت بنے گی رب کی جی آ کر دے ہوں کرے گا تو ہوں آ گیا خدا کے مقابلے کہ وہ آد ہے میں نہ کرا ہاں میں عزت دا میں ہاں مالک میں جدو میں اجازت نہیں پیا دیا جدو تیا کرنا تنا پیا میرے مقابلے میں یہ مطلب یہ نکلیا کہ میں عزت نہ دلیل خوار کر چاگا کر کے مالک تالا نے قرآن مجید چو گل سنا وا ایک گل اس مالک نے دعوی فرمایا کہ ساری عزت کا دا حقدار میں بلشا... وہ دعوی سنو کیڑا ارشاد ربا نے فرمایا منافق کافر میرے کوش کرتے رہے فائنل عزت علی ہے ساریا عزتوں کا مالک اللہ ہے ساریا عزت کا حقدار اللہ ہے اتے اس ذات نے دسیا میری ذات ان ہے کہ ہر عزت تکا نہ کر دی ہر شان میرے اندر ہر عزت دا مالک میں ہر عزت کا دا حقدار میں اس آیت مالک میں سار یا عزت مالک ہون دا دعوی فرمایا ہے دوسری آیت مبارک دے اندر جتے جی مالک نے عزت دا اذن عزل اجازت دیتی ہے کہ کرو او اتر روحلا شریک مولا گل گل کے میں کرانا چاہنازت والے رسول ہی وللمؤمنین کن منا فری یعلمون مستی سی صاحب سجڑا سولہ رب فرماندو ساری عزت توجہ پہلو فرمانا ساری عزت کا مالک کون حقدار کون پھر فرماندہ عزت اللہ واسطے ہے اس دے رسول واسطے ہے اس ولل مو منی اور, اور مومنا واسطے ہے تبجو تھے با تھلے با توجہ صحیح توجہ خلل نہ پیڈ یار خلل نہ پیڈ دون اتنے سونے رب فرمایا ہے أو بچے أو جڑے سامنے کے کھڑے ہوئے پتر یہ ہاسے سا سانو بھی آسان سنتے ہی رہنے بندے نستے نو ہاتھ نہیں آیا اے نسل اسے تو ہی پچھاڑی جاتی دی توجہ نال بولو سبحان اللہ سونا رام فرمانڈا عزت،, عزت اللہ واسطے ہے رسول واسطے ہیں اور ایمان والوں ہے اپنے نال رکھے رسولک رسول اور مومنا کیوں اپنے رکھا ہے وہ دسنا چاہتا ہے کہ انہ دی عزت میری عزت کیوں کہ اینا اے رسول ہے میرا پیغام لیا ہے میرا مومن منن منع آن مینو ہر عزت کرے گا میں اذن پہ دینا میں اجازت پہ دینا میں حکم پہ کرنا کہ دی عزت کرو کیوں کہ انہوں دی عزت میں رب دی عزت عجیب سرکا حمید دے اندر جگہ جگہ سے نبیا اپنا بندہ فرمایا ولیا اپنا بےلی فرمایا مالا مالا کسے جگہ کسی جگہ فرمایا وقت ابراہیم اللہ مالا مالا مالا نے اپنا یار بنایا ویکو نا کیون نسبت قائم پہ ہے اللہ کا یار ہوں فجر قرآن مجید نے دسو رسولوں دی عزت کرو ولیاں دی عزت کرو نبیا دی عزت کرو مومن دی عزت کرو کیوں کرو اس واسطے کرو کہ اللہ تعالیٰ پیا کروا دس امر کی بھی عزت کرو ان دی عزت پھر کرن دے اندر جی جنہ ٹل لا سکنا لائی جا رب نو نی پسند ادھر ویکو اللہ دا نبی اللہ دے نبی دی عزت کر رات دی انہوں نے جوڑے دی عزت کر انہوں کے جوڑے دگی مٹی کی عزت کر انہوں کے دربار دے دربان کی عزت کر دربان در ہوتا اس کتے کی عزت کر جے جیویں نسبت جڑتی گئی تزت کردہ گیا مولا تالا تے تو بڑا ہی مہربان ہوتا جائے گا کہ یہ میرے نسبت والے بندے جنا کی عزت میں کروانا یہ اینی دور تک انہوں کی عزت کرتا لگا ہی جگا ہی گل میں ایک مثال دینا کسے نواب یا کسی چودھری کا کوئی کمی آگوں چودھری کو اس کمی دی خاطر چونے وھا کلینا وھا فاگ بغیچیا لا کے اچی کرسی تبدی اگے ہاتھ بن کے کھلوتا رنگ منہ ادی گل کھتا اسے پوری کر چڑتا ہے ہوں جا ہوا نہ سیا بندہ سمجھدار انہیں ویس کے نہ چودھرین اس کمی دے عزت کرتا انہیں سوچنا یار پتا نہیں اس بندے کے دل چودھری جہا گلن والا ہے اس دی پتہ نہیں عزت ہے یہ ٹھیک قدر کنزت دل دے اندر ہے کہ اندر کمی دے کھلوتا ہے سچی بولو ایونا ایک نہیں سمجھدار بندہ کی سوچے گا وہ یہ سوچ یہ سوچے گا کہ وہ کمی کی عزت پہ کرتا یہ سوچے گا کہ اس کمی کم والے بھی ازت کرتا جن پلے جہا ہونا چگل بے وقو بندہ وہ ویخ کے جا کے چودھری اپنی عزت ہی خراب کی جانا حال ہی کو کیتے کمیتے کیتے نہیں کتے کمی کھے تب جو فرمائی تھی دسو تا دل کی آد دو بندے ویستے ہیں ان سیا بندہ کی آخے گا عزت کمی پیار ہے یا پیا کرمی گلن والے کی پیا ہے بولو جا بے وقوف ہوئے گا وہ کی سوچے گا وہ آخے گا اج تو بعد اس چودھری نا چودھری منگا ہی نہیں ایڈا چگل ہے کمی لگے سر سٹی کھڑوتا گل آئی ہوں میں تمہیں سمجھاوا کہ جڑا ان چگل رین ہے نا ان وابی آدھے okay, hey, hey. کہ جدو ہے کہ یار بابا فریف دے دربار سے کتا ہے میرے والی گولی ورگا فکیل اس کتے بھی وٹا نہیں تے تکلیف نہیں دا روٹی سک گئی کیوں آپ میرے دی عزت کر رات دی. اونا دے جوڑے, دی عزت کر. اونا دے جوڑے دے جوڑے لگی مٹی دی عزت کر انہوں دے دربار دے دربان دی عزت کر دربان در کا ہوئے کتا اس کتے دی عزت کر جی جی نسبت جڑتی گئی तू इज्जत करता गया मौलाबान होता जाएगा कि मेरे नस्बत वाले बंदे जिना की इज्जत मैं करवा इनी दूर तक उन्हों की इज्जत करता लगा ही जाता है लगा ही گال سمجھا نے گل سمجھا نے میں ایک مثال دینا کسے نواب یا کسے چودھری دا کوئی کمی ہے کسے اگوں آگوں چودھری اس کمی دی خاطر چونے وھا کلین بچھا ہے فلان بغیچیاں لا کے اچھی کرسی ہے अगे हाथ बन के खलोता रहा है वह मूंह अद्धी गल कले पूरी कर छा होगा ना सिया बारे वेख के ना चौधरी नू उस कमी दे इज्जत करता उन्हें सोचना है यार पता नहीं इस बंद के दिल पिछले चौधरी जोड़ा गलन आला है उसकी पता नहीं किज्जत یہ ایڈی قدر اندر دل دے اندر ہے کہ اندر کمی دے دن کھلوتا ہے سچی بولو میں ایونا ایک نہیں سمجھدار بندہ کی سوچے گا وہ یہ سوچ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ کمی کی عزت پا کر یہ سوچے گا کہ اس کمی دے کم والے بھی عزت پیا کر جنہیں گلے ہے جڑا ہوے گا نا چگل تکوف بندہ وہ ویخ کے تے آکھے گا جا چودھری اپنی عزت ہی خراب کیتی تے کی جانا تیرا دوسر تو حال ہی کوئی تے کتنے کمی توجہ نہیں فرمائی تھی دسو تا دل کی ہے کہ دو بندے دے ہیں انہوں سیا بندہ کی آخے گا عزت کمی دی پیا کرتا ہے یا کمی نو نلن والے بھی پیا ہے بولو جا بےوقف ہوئے گا وہ کی سوچے گا وہ آکے گا اج تو بعد اس چودھری میں چودھری منگا ہی نہیں یہ چگل ہے کمی کا گان سر سٹی کھڑوتا گل والی ہوں میں تمہیں سمجھاوا کہ جڑا یہ چگل رہے ہیں نا ان بھابی آتے ہیں کہ جدو ہے کہ یار بابا فرید دے تے دربار سے تے کتا گولی ورگا فقیر اس کتے بھی وٹا نہیں تے تکلیف نہیں دا تے اون روٹی سٹتا کیوں آخ یار میرے پیر کا بابی ہونا انہیں ویکنا تو انہیں ہے جا اے پیر منی بردے میرے علی وہ میں ویکیا اتنے کتے کنڈ کتے کتے نہیں پیا کرتا وہ گل کری نا سنی دماغ ہوا سیا کھے ہر یہ لنگیا ہے میرے علی تو چلیا تو بابے فرید تک پہنچ دیا کوئی لکھان میرے نے کتھے کسی کتے پوچھا ہی نہیں کہ کس والے بیٹھا کھلوتا ہے इस कुत्ते नहीं प नहीं यह होर हैदो राटने तोने आखना है, तो है फरीदार फरीद खुदा का पता नहीं मेहरे अली ज दिल रब की कि इज्जत है कि रब का बंदा फरीद फरीद का दर्द फरीद का हो दर दर होता हो कुत्ते इज्जत करना रबी करना हो فرماتا کر کے کےڈائی میں سنر فرمان آ فرمانے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میں بھی ہے دور کا ڈ رس پاگار دے اندر ہی امام اہل سنت راس پاک پیر یاروی والا دی بار گاہ چر کردا جب بار دا میں گلام ڈر نسبت نسبت در کے میں آج نسبت کتے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈو تیرا ترا میں سونے ایڈی گر کتے کیتوں پرولا شریف مولہ قسم خدا بھی کر کے آنا محلہ پسند ساڈے یار کے کتے کی بھی عزت کرا کر اگر مولا وا دار شریف کی بار بات اندر سارے کتے برابر ہوتے اگر اللہ تعالیٰ اپنے جانوں کے کرتے کتنے بھی ضت نہ کرایا جا کسا کتے کا ذکر کراؤ نہ ٹار دی دی شان دینار اس کتے کا ذکر آیا کھڑے بندے حیران رہے یار یہ کتے درجے اگے نکل گئے سب این شان نہیں لبھی جی قرآن ذکر دور کتے شان لب گئی ہے تا کر کے اے آشکا دی صف دے اندر یہ محبت عاشق دی پچھان رکھ دیتی گئی ہے کتیاں دا بھی یار کتیاں دا بھی ادب کرتی ہاں ایماندار کا تا کر کے تیرے کتیاں نال ادب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نا. آپ دے بارے تاریخ دمشک لکھا سن مجھے پتہ لگ جاندہ نا کہ فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کردہ ہے میں اس کتے نال ضرور پیار کرنا تے حضرت عبد اللہ نے مسود کون نے نبی پاگ کے سب بھی نہیں حنیفہ دے فکا. حضرت عبداللہ اللہ مسعود دے مسعود تو آئی ہے نبی پاکی فرما من پتہ لگ جاندہ فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کرد میں اندر پیار کردہ, دے پیار کردہ. یہ مطلب یہ نکلیا رب سونے کی مردی اے وے رسول دی عزت کر مومنا جڑی اے نا اے یہ کھلار کے رکھی ویخنا کتنے کتنے نسبت والی تے عزت کرنا سمجھ نہیں لگی توجہ نال بولو سبحان اللہ مت سمی رب د رب سونے دے بندیاں دے پیر دے باقی بند دے دے برابر ہونی ہے نہ حضرت سلام سنا وا گل آپ آپ جب جھونے دے اندر بول رہے ہیں فرما جا ل آل اے تو اعلان کر اپنی قوم دندر او میری قوم اللہ تعالی جے میں کن کن تو میں جی ہوتی جی رکھا اتے برکت ہی برق برکت دانہ پتا کی دا ہوں برکت دانہ ہوں خیر خیر چوکھی ہاں رحمت چوکھی اللہ دا فضل چوکھا نے برکت آپ فرما نے وہ میں رب انج دیا ہے میں جتھے پیر او تھے خیر ہی خیرا بھابی آتے نے لگتے رنگ خیر خیر خیر تو تو اللہ او اللہ جیزاں تعا کربیا پاک دے پیروں کے تھلے پہ مبارکا روح اللہ وہ کافل بےمان ہوے گا اللہ بہلا شریک مولا حضرت روح روح, روح اللہ علیہ السلام دے پیر دی عزت کرانا چاہے دے گوارا نہیں گوارا بھائی تھوڑا نسبت والا سمجھانا پیا ایمان دسو بتان دی تاظیم کر سکتے ہو بت نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو گے تے کافر بنان گے کافر ایک پتھر ہے یہ بھی پتھر نے بت بھی یہاں کی عزت حرام یہاں کا احترام حرام احترام کوفر جنہیں کپڑا لا کے پتھروں اکھات لایا کافر ہو جائے گا جنہیں ہاں جنہیں ہاتھ لائے تعظیم کافر ہو جائے گا جہا نال نماز پڑھے تھڈو مشرق نماز ہی لانت پاوے گی تھڈو کافردار سلام تو خارج ہو جانا ہے ہے وہ بھی پتھر ہے توجہ لیکن ایک پتھر ہے سر جن کے اللہ حکم فرمانا ہے اوتھے او او او اوے پڑھ اتے نہ پڑے تو اوے نہ پڑے تو نماز کمی آئے پڑے تو شان پا جائے وہ چتی پتھر ہے وہ قرآن دستا <تصال> <مقام> ابراہیم <تصال> <تصال> رب فرمان ہے جیتے ابراہیم پتھر دیکھ لوتے نے اس پتھر دال مسلا دا ڈال <تصال> سبحان <تصال> <تصال> اللہ اکبر پڑھ <پڑنا> مار <بال> کیوں کیوں इस, इस पत्थर से सा खलोता बुतना यारी है ही नहीं कुछ लग अपने यारोड़ा बुत साडे यार उन्होंने बनते रहे हैं हूं जोड़ा भड़ेगा बुतान नमाज होगा काफिर पर यह पत्थर ही यह पत्थर उन्होंने बुतों वर्गा पत्थर नहीं हां یہ نسبت لگی سڈے یار ابراہیم خلیل کے کھلوتے نے لہ لو ہوں ابراہیم ہوا پتھر ہوا ابراہیم یہ یہ دو رسی دور تک پٹر دی ہوں اس پتھر کھلو کے نماز پا لو لگے میںت کرا چاہتا نہیں کرا چاہتا جی لانتی نبیا بتانے ولیاں نبیا آخ ہوئے اتری دوں نبی پاک نے کابے وچوں پتھر توڑ توڑ کے سٹے سن بت توڑ توڑ کے سٹے سن کدی یہ بھی روایت چایا کہ ابراہیم السلام والے جو پتھر پاک نے بھی چپ سٹایا ہوایت نہیں الٹا رب وہدہ ہلا شریق نے اپنے اپنے گھر پتھر نو رکھیا سو جویں کسے سونے بندے دے تے کالا تل پیا ہوتا انج رب نے پھبا کے رکھے جدو حاجی چکر کھا لے کبے گا ہر وار چکر کھا کے چکر نال کر کے ہاتھ بھی لائی جائی میں وہ آخر چ تو میری تقریر آخر والی پہلوں نہ لیا اور, اور میں تھے, میں بیٹھنا نہیں چاہتا اس گل بیٹھنا نہیں چاہتا بیٹھا سو تک ہی وہ مسلا چیڑی رکھا لیکن اللہ تعالی فضل اگلیاں ہیں سمجھایا موضوع چھڑی بیٹھا وہ پھر آن کے کھول لینا پھر تک بولو جی نے سوال اللہ ہوں سجڑا توجہ فرماؤ رب اللہ کریم قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ کافر اپنے بندیاں دی تعلیم مومنا نبیا کی ولیاں کی بتان دی نہیں کفر دی نہیں کافران دی نہیں دی نہیں بلکہ راہ کھولان قرآن کا ایک نام ہے فرقان فرقان دا من ہے فرق کرنے والا توجہ نہیں فرمائی دا توجہ بول سبحان اللہ جی بےمان ہیں انہوں نے ایمان والا کرایا ہے ایمان والمان تو وقت کرایا ہے ایمان والوں کو اپنے رب د آیا ہے سمجھ آئی نے کوئی نہ تمہیں پتہ نہیں کی سنایا ملونڈیاں ملوڈیا منت حیرت نال کہ ملونڈیاں ملوڈیا سنایا کی ہاں میں راتی جلال پور جٹاں بیٹھا سا اس لیے خطاب سی اتے ضلع گجرات اتے تقریر تو پڑھو ایک بندہ بیٹھا دہلی مناوا پکی جی امر والا سر بندہ ان شاء سی وہ مجھے لگا جی سارے نال اشر بنیا ہے بھی چار سن لبینے چارے آپس میں گلیں کرن کر یار کدی رب سان بھی آکھ دیا تو اب بھی تو رب نک لیں کہ کمیں دکی آخے میں اچھے ملوڈیا ورگا بندہ گزریا گل ہی کونی ہوئے آؤ میں رب ملاوا وہ آخر لے گیا اگوں سی اونٹ انگا انگا لو آؤ گل بن گئی تمہیں رب اچ میں ملاں کن کا انہیں ہاتھ فڑیا اونٹ دتوں چلوایا ہٹا کے ایک پاسے بہ چیا ہوں اوش ہو گیا بلا گل بن گئی میں رب ناتھ لا لیا دوجے نڑیا تو ہاتھ چلوایا ان پر بھا دیسرے میں پیار سے ٹےڈل چات لوایا وہ بھی خوش چوتھے نپیا پوشن ہاتھ لوایا وہ بھی خوش ہوں چارے پہ آتے نے ایک دوجے اور سنا رب وی نال ملاقات جو کی ملے کیں جنہیں لائی نہ لت ناتھ وہ کہن لگا کیونیں دے لگتا جی میں تھم ہے وہ وی جو ہاتھ جو انہوں لائی بیٹا نے لت میں آخیا دجا جنا ہے جن جن میں ہاتھ لائے تیسرا کہ محنت لگا جی فٹیا پیٹی ہوتی وہ ٹھیک ہاتھ لگا تو چوتھا کہ محنت لگا جے دھوی ہواپی تھاپی ورگی تھی وہ ہوں بچارا گل کر کے مثال دے کے نا تو کہ لگا سڈے مولوی آشر ہی وہ سال اوٹ دے وکھرے وکھرے ہاتھ لوائی گئے ہیں رب بنائی گئے تے اکھ کھولیے کہ رب کہڑا اسلام کیے اتھے اونٹوں کی لتوں سات پتہ نہیں دی خیالی بنا پھر تیان دسے کہ سانو پتہ لگا کہ دین اسلام ہے کی کسم خدا دی کر کے آنا آ, سا, صاحب کی علی اکبر صاحب اسے پنڈے لگے بھی گلام سر کادری مفتی گلام سرو کا سن آدھا تو میں کسمی قدم نہ جان آ کے میں گی گال ہوئی کہ کسی بندے آخے یار ہوں کی کریے کدھر جائیے کوئی سچا ماحول بھی لگتا کوئی آ گلام سرو کادری کہ آپ بکول आखिर आप ही कह लगा आखिर जिन्हें गैर मौली देखना हो दे गल सुननी हो बैठा मैं गलता बयान करना कि अल्लाह तला के फदल नाल भावें कोई दुश्मन है तो भावें कोई सज्जा नहीं यह अंदरों आंध आई है गल खरिया ने मैं कसमिया प्यान ना हो शुक्र पड़ो मरो شکر پڑو کہ اللہ تعالی نے میرے شیخ نال میری اک کھولیے حق کے بیان تی اک کھولیے کو کھلتی پی جڑا اجود شیڑی بیٹا تو کدی سنیا آتا ہے کی بنے میں لے ہو ہزار سد راول پنڈی والا سد فلانا سد فلانا ساتھ فلانا ساتھ فلانا سد وہ آر چاہ پھاد کنے دینے نہیں میں اگلے دن پھر آخیا میں آخیا ویخوے وہ نقلی سونا دینی مانگا میں اصلی دینا تو سستا کیسے عجیب گل ہے اصلی سونا تو مہنگا ہونا چاہیے میرے کول سودا نسلی ت ہے سستا وہ سودا نقلی تو ہے اللہ توجہ لال میرا بولو سبحان اللہ اور سجنا رب واہ دہلا شریک نے کافران قرآن کسی تھانے عزت دلب نہیں دے <تصفح> اگر کوئی مائی دال آند ہے کہ اسلام سب کے احترام کا سبق دے اٹھے. اٹھے اور میں نے قرآن پا کے چوئین کی آیت کٹ دے جس آیت جرب فرمایا ہوے کہ کافروں کی سب کی عزت کرو چلو ادھار کر جانا جایا جی کسی مولی تو جی توں کھے پاس لیکن ایک شرط ضرور ہے ہو تی سپارے اتنے دسان میں گل نہیں کر سکتا بکری کھا گئی وہ اگلے جان توڑا کم جانے میں تی سپارے مننا تیا سپارے مینو کوئی دل نہیں بکھا سکتا جیت رب ال دی تاظیم دا سبق دتا ہوئے سجنو ایک کافر ہوئے نبی پاک سرکار دے زمانے دے اندر نام وہ ولید بن مغیرہ کی نام ولید ولید بن مغیرہ پیو ہندے کا پتا نہیں کہ قرآن نے آن کے کھولیا ہاں ہوں قرآن ان کی عزت ہے وہ ذرا سنے جی سنا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ! پتہ سے لگے بھائی ادھر پہشاد نون ول ولا یس پرو یہ سورت پا کے منا لکھ موت دل اصری نو سفت کنیاں سفت ایک کافر دیاں نو سفت بہت قسم کھان والا مہین زلیل تے خوار حماز گلے تے تیبت کرنے والا ایبجویاں کرنے ایب والا کنڈ پچھو محل اپنی اچھائی بیان کی خاطر تکان گٹاو کی خاطر چغل خور بڑیاں چغلیاں کرنے والا ادھر کی گل ادھر لاؤ والا ادھر کی گل جنوبی چاہتے ہیں موتا فڑی پھر منال خیر ہر خیر تو روک والا بڑا ہی روک والا بخیل پرلے درجے دا کنجوس مکھی چوس ظالم اصیم بڑا گناگار ان رشکا ن... کیوں جو کسی بندے کا جی کرے اندر باہر نم چڑیا کرے زندہ اچھا جنہوں نا بد ملاج بعد ذالک کا زنیم تے آخری صفت یہاں ساریاں تو ویڈی ہرامدہ کیڑی سورت ہے ہوں ولید بن مغیرہ نسیا اپنی ماں کہنے لگا محمد نے اج میرا نو سفت دسیا ماں ات ارتھ ماں ویچ نہیں کہ میرے اندر ہے نویں پتا نہیں مینو آخر سما یہ پتا ہونا کیونکہ میرے اندر کی گل نہیں ماں کہ لگی وہ کڑمیا گل ایو ہی چپ کر چپ چپ چپ چپ کہن لگا ماں دس ہو سکیا چپ کر گل سچی گئی ہاں ماں لگا جے تو کہ خبر صحیح نہ دیتی تو میں تیری تون ونڈ دسا یاد رکھی ماں کہ لگی نابا کا انین تیرا پیو فارغ سی میں ڈر گئی کدرے مال ہور نہ لے جائے میں ایک بکریا کا چیڑا سی چیڑو سی میں اندر ملے مکالا ہے دسو یہ نو سفت رب ہوتی ہیں یہ عزت یا بے عزتی ہر بندے کا احترام کتوں ہوا اگے ایک جی عزت ہوب کی ہوگی سونا رب فرما دین کی رات تلا اات رب ہے یہ پچھلیاں سفت اندی کیوں نے کہ ایسی بڑا مالدار پلا ایک لانتی سفت یہ جب میرے آیات پڑ سن میرے دین ہوں دی گل سامنے پرانے کسے نے پہلے چڈو اے سنتے ہی رہنے موبی کو لوگ خیر میرے ہوں سولہ رب کی فرمانا گے سنا سے ان کریب اسان انو ایک نشان لاو گے اندر سونڈ کے اتنے خورتم خورتم سونڈ تے سونڈ, تے سونڈ دا ہوندا ہے؟ بولو اے ہاتھی کا بھی ہوندا ہے تے ایک ہو شہ بھی ہوتا ہے کور کا اللہ تعالی دی عزت دیتی ہے کافر ولید بن مغیرہ نو کہ آ سوٹ تشان لاوا گا جہن مانیا جاوے گا کہ او سور پیاؤں گا ہاں رب سونے ایڈا دین دے دشمن پہ اگر یہ قرآن چنا ہوئے میں زبان وڈا سود مطلب یہ نکلے ربلو آخیا سو سور ہاتھی نک نہیں آخنا رب گوارا نک آخنا گوارا نہیں کی فرما ہے بولو چا دا مطلب یہ نکلیا جے رب رسول دشمن ہیں کافر نا ان س آخو نا تو رب کی سنت نہ ہوگی انک لو آکو سونڈ رب سونے مہربان ہو سی راضی وہی پر ایک گل جی ایک گل ضرور پر وہ فیسرا تایا پروفیسر دا تایا ناراض ہو سی پروفیسر دا تایا جان دوں آدمی بابا ہوا نا اللہ دے بندے ماسٹر پروفیسر دا تایا ہے یہ سکولیاں دا تایا لگتا ہے ہاں جی ناراض ہونے سکون بھی ناراض ہونا بےودا ہے انسانوں کی بےزتی کر رہا ہے سونڈ سونڈ سونڈ سونڈ لائی کھڑا ہے پتیجے میں آنا جی تینوں رب شریف مولا نے جی رب تیرا بھی سونڈ بنا کے دو کے کھٹے گا جی سن نک ہی ہو نک لے تو رب رسول دشمن نر توجہ آئے سبحان ایک مثال سنا ابلیس ان دے انتر گل سنو یار توجہ ابلیس دی پھینٹی لائی ان پتر ابلیس پیار ہووفیسر ابلیس نگا پاوا پروفیسر کہبلیس بھائی جان وڈے بھائی خیر تے کیوں پریشان جے کہ لگا یار تیرے بتیجیا مینوں کٹ مارے پروفیسر کہ وڈے بھائی ن تینوں میں آد میری من لے یہ بے شہور نے میرے کو پڑا لے تیرے دشمن آدم کی نسلوں میں پڑھایا ہے تے تیرا آدگار بنا چڑیا تیری کرتے نے عزت ہوں جی میں پترا پڑھا تو تری عزت نہ کر, تاں کر کے رب العالمین نو تے رب دی بے عزتی ایڈی پسند ہے کہ وہ فرماندہ ہے کی اے نعمت جی میری نعمت تو مومنوں ان شکر ادا کرو سناوا قرآن تے قرآن بھی سورتمان سنا چڈا محکمہ زراعت والے جس سورت کے بارے برجیاں تے گرجیاں تے خیر باہر ہوں زراعت والے پاسے سفر نہیں کرتے نا میرا تے روزانہ سفر ہی سڑکوں کا ہوتا ہے میں نم گروجیاں مہاتما ہے فصل کاشت کرتے وقت سورت الرحمان اور سورت واقع کی تلاوت کریں بلے بلے بلے بلے ادھر ٹریکٹر تے گانا لگا ہودر لگا میری چیچی کا چلا مائی لا گیا گھر جا کے شکایت لاگی میں اگلا جن گیا بہل پور تکریر ادھر شادیاں دواج ہے کہ شادیوں کے اتنے وہ دو دن ریاست والے پاس سپیکر اتلا چلا د گا چلتے ہیں ان جی میری تقریر سن دلکل دریا بن دلکل بن دے ایس ملے بھی سپیکر لگا تع بھی سپیکر لگا میرا جلسہ کراون والے سید سا پینڈ ہی سیدا دے سا جی سا ہے دیوانے دین آخیا سان مندوری بھاوے نہیں لبھی جلسے اوے ٹوٹے ہو جائے اصل جلسہ تیرا ضرور کرا لو کبلا ہوں انپیر کی اجازت نہ لبھی میں ایویں نہیں پیا کہ پرو فیسر ابلیس نیا جو آخا کہ جے تو پتر پڑھا دا میں تیرے پتر تیرے فرما بردار کر دے دے نسان میں تیرے آدم دی اولاد تیرے فرما بردار کر چھڑی yeah. ہاں میں جنوں جنوں پڑھایا ہے وہ تیری عزت کرنا پیا لو کی بلا. اور میں لے دوں اے دنوں آواز سنی تے شپیکر اٹھے لگا کھڑا میری چیچی دا چھلا ماہی لا گیا تے گھر جا کے شکایت لاماں گی جے بنو اے سپاسے کان گیا تے تاں آئیو मैं तकरीर च आखिया यार मैं बड़ा परेशान मैं इधर रबो आया धी बहन पी पिट दी ध्यान दी मेरी चीची का छला माही ला गया घर जाके शिकायत लावगी बनो पार सुनिया के इधरों भी चीका माकर ही ने बेचारी उतले छबीकर भी पिटदे شکایت کی جی ہے سننے والی کوئی نیچہ میں اج آیا بیٹھا چلا واپس کراؤ کی خاطر میں کیا چلو جی دلے نے تو میں کرا ہاں استوں میں لوایا میرا سپیکر انہاں بند انہاں انہیں آستی کا سپیکر نہیں چل سکتا کیونکہ یہ چلا واپس کراون آیا بیٹھا ہے جا سا لوا کے لیا پچھو جی پٹنی پہ ہے انہیں پیٹ کھوٹ واسطے اتلا سپیکر ہوئے تو سنے بھی کوئی نہ وہ میں کہو کمینے ہو میں اجلا واپس کرا آیا بیٹھا لو رو دی دور تو کہ بل نہیں رو میرا سپیکر چکھو سمجھو نہیں فرمائی خیر میں بعد دساگا کہ شان بھی ہوں سجنا سورت رحمان سنا وا سورت رحمان رب وحده لا شريك مولا فرمانا يوهرا المجرمون لا بس بسميما الله يضرب المجرمون بسماهم فيؤخذ من المصيم والحق دام سونا رب فرمایا ہے قیامت والے دن مجرموں فرش سے نپن گے سر دیوال تو کو پچھا دی ہوے گی اپنیا نشانیاں نا فرشتے نپ کے تے ترو کے زلیل خوار کر کے تے سٹنگ گے جنم سونا اپنے رب دی کہڑی کیڑی نعمت نٹھلاؤ گے کی مطلب کہ میں تے دشمنوں کر کے جانم پہ سٹنا تو سالے بھی اپنے دشمن دے سمجھ آئی نا کوئی نہ خوش میں کسمیا پیا ہاں اللہ رسول دشمنہ دے دین قاتل کاتل دے کے لانتیاں دے جدو پٹیندے نہ رگڑے میں ہونا خوش نا اللہ میرے مالک کر خرچ کرنا دلیل ساڈے تحسان ہے تیرا سوش پہ ہونے آ. تو سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی میں ہونا خوش میں کسمیا پیا اللہ رسول دے دشمنہ دے دین دے کاتل دشمنہ دے لانتیاں دے جدو پٹیندے نہ رگڑے میں ہونا خوش تو میںمد الحمدللہ میرے مالک یہ کر خچ کر دلیل ساڈے تحسان ہے تیرا سا خوش پہ ہونے کافر دی ہووے عزت ہوت دی ہووے عزت تے پھر مومنیا کی ہفے تے جب مومنیا دی ہونی تے پھر مومن تو روتا کر کے اج مومن روفر خوش تو میں آنا کرو شکر رب دا کہ ویکو میں زلیل <سؤال> کھے پیا کرنا وا سمجھ آئی اللہ رب بولو چاللہ اگے سونا فرمانے یو سو سبحان اللہ اگے فرما جہنم میں 6 کے نذرہ فرماوے گا آو جہنم میں جنوں مجرمو بندے نہیں سو گیا ہے کہ نہیں آندے سوئے جگ میٹھا تگڑا کہہ ڈٹھا او مجرمو ویکھو ہن یتوفو نہ بینہ وا بینہ حمیمن آن او مجرم سارے نو رب بنا دے او مجرم دوزخ وچ پھیریاں مارن گے آگونی آگ تے نال وچ کھول دا پانی ہونا اے او بلدا اسے چڑ گے تے بجن گے تو مرن گے اللہ سونا یہ گل کر کے گل کر کے انہوں نے عزاب کی سمجھ نہیں آئی <سؤال> قرآن سن رہے ہو <سؤال> قرآن سنا رہے یا کچھ ہو سنا رہا ہے یہ قرآن ہے کہ نہیں ہاں استمبا چشتی دا قرآن تو اسی اچھا اور مقام کھولو اور مقام سونا رف فرما افن جال المجرمین کل اف نل مسلمی کل مجرمی رما دہ مومنو کیا اصا نو مجرمہ وگوں بنا دیا گے اینا دا مقام ہو جی ولید بن مغیرا دارے گل کی نا اس وقت گل سمجھ آئی نا کوئی نہ آئی میں خوشیا پیا اللہ رسول دے کے دے دے دے دے لانتیاں دے جدو پٹیند نہ رگڑے میں ہونا خوش تو مائ نہ الحمد للہ میرے مالک کر خچ کر نو دلیل ساڈے تحسان ہے تیرا سا خوش پہ ہونے آ آلہ! دی ہوگی عزت مناسک ہوگی عزت دلیا ہوے عزت تو پھر مومن کی ہفتے بےزتی جب مومن کی ہونی بےزتی تو پھر مومن تو تا کر کے اج مومن ہے روفر ہستا کا فر گلے کی بےمان کی ہر ہے عزت مومن بی بےزتی وہ سجا رب ہے جب میں تھٹا گا کافروں تو مومن ہو گے خوش تو شکر رب دا کہ ویخو میں زلیل کار اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! سمجھ آئی نہیں کوئی بولو چا سبحان اللہ! اللہ اگے سونا روک فرما جہن ملتی جو کدے بو بیل مجرے و بین حمیم الان اے فرما جاننا میں چڑھ کے نہ فرماوے گا آ جان میں جنوب مجرموں منگے نہیں سو کے ہے کہ نہیں آندے سوئے جگ مٹھا تگلا اور دا مجرمو ویک پانی آنا بلدا اسے چڑھن گے تو بجن تے تو مرن گے اللہ سونا یہ گل کر کے یہ گال کر کے انہوں نے آزاد دی پھر فرماند ہے فبے آئیے آبی کما تو کرے سمجھ نہیں آئی تو قرآن سن رہے ہو قرآن سنا رہے یا کچھ اور سنا رہے قرآن ہے کہ نہیں ہاں استمبا چشتی دا قرآن تو سی اچھا اور مقام کھولو اور مقام سونا رقف فرمان مومنو کیا نو مجرمہ وگوں بنا دیا گے کہ یہ دو کا مقام یہ دونوں کی عزت ہو برابر ہوئے اور مقام اتر پھر اللہ تعالی نے وہ oh, جی ولید بن مگیر بارے گل کی نا اس وقت گل اتے رب کی خالی ولید بن میرا نے سارے تے یہود سارا نگریزوں کا نب کرو فیسر ساڑ دے سکویا نوڑ دے سڑو میں ایک لانتی پیا سکو میرے حضرت صاحب ورماند میں بیٹھا چیٹا آخ نوجوان سکولی کنجا روٹ خلوتا کہ میں آ گلا چیڑی بیٹھا تھا کہ نبی پاک سکار بارے آبی پاک تو بوش چنگا ہے کیونکہ بش سانو پیسے دیا ہے نبی پاک کری کی دشو دن ایک کتے کے پتر کی سمجھنا ایک نسل ہی عجیب ہے بات چوجو ہوں سولہ رب یہ ساڑ دیا کی آدھا پر اسے گرام جگولی ساڑ دیا سولہ رب فرما دے دیں کلک فرو سے نا لے کے کی فرماندہ ہے ان الغین کف رو میں نہل کتاب بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے یعنی اہل کتاب ول مشرقین اور مشرق فینار جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے خال دین اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم شر وہ اللہ کی ساری مخلوق سے بدتر ہیں <تصفيق> ولید بن ہے نم کی دے ن فرماندہ ہے سونڈ اتے سارے کافرانو ہے سور کتے بلے سب جانور مخلوق تو بدتر دسوئے ساری مخلوق تو بدھتا رکھنا کترا جانور سوراں ٹٹی پخانے کو بھی کافر بدھتا رکھنا یود نے سارا انگریزوں اگریزوں انگریضان کے من سارے سورا آخنا یہ بے عزتی ہے یا عزت بولے بولے کھلے لفظوں چڑھا رب سونا تو ہین کافران کی کردہ استعت دینی ہے اس تینو اجازت دے کہ تو تافر بھی کر اور تو سسو جڑا کافران قابل تازیم سمجھے عظیم انسان سمجھے قابل احترام سمجھے کوفر تازیم کرے وہ کافر ہوگا یا مسلمان وہ قرآن دا منکر بنے گا یا نہیں ہوئے بولو بولو تو لڑ سکول دا ناراض کھلیا پیا سکول ہے یہ ہوئی کہ اتے تے تھڈو شیطان کی بھی عزت کرا لیس ن بھی سلوٹا مرا نے میں نہیں بولتا حفیر جلندری بولیا سناو وہ جن قومی ترانہ لکھیا ہے پاک سر زمین لیکن یہ انہیں توبہ تعبہ تو پہلو یہ نقطہ دے نظر رکھیا جی قومی ترانہ جڑا اس لکھیا ہے نا یہ توبہ تو پاڑو لکھیا ہے کیونکہ اس دے اندر ہے وطنیت دا کفر وطنیت دا کفر پاکستان کی سرزمی سارا قانون کافردا سارا نظام کافردا تعلیم ساری پلیت ہاں جی تے ساری حکومت پلیت تے آ کے پاک سرزمی جی کیو پاک کی بلا چکے بٹھا لینا ہوا کافر کا قانون چلے تو یہ لانتی سر زمین کی آخ سک سی پاک سر زمین ہو وہ سجنا کر کے جب ربی اک کھولی ہے تو تو بالسی بوئیے پھر انہیں قومی ترانہ نہیں شاہنامہ نامہ اسلام لکھا <تصفح> کی لکھا ہے <تصفح> شاہ نامہ اسلام دے اندر، حفیظ جلندری صاحب بول دے سکول دے بارے جہاں بازاب تا ہوحاد کی تعلیم ہوتی کئی دن میں بھول کے رہا وا سکول میں بڑا ویخیا تھے کوئی عجیب سور نے اکی اتے سبق پڑھا مزا بھائی دین چڈو پر مزا بھائی کو سال رل کے لوگ تو سب کا احترام کرو سب کو مانو ہر کسی کی عزت کرو کجر کی بھی عزت کرو ہاں جی جب بےزتی کرنی ہے تو دہڑی والے کرو اسلام آباد جنوب کفر آباد میں آنا اندر والا بندہ داخل ہی نہیں کافر داخل ہوئے یہودی داخل ہوئے سکھ داخل ہوئے سکھ جان ہاں جی جن نے ایک وال بھی نہیں اتارنا وہ جی داڑی بھاویں کھوتے دی پوشن جنگی ہونی لیکن وہ کدو رسول دی سنت ہے اتنے گرو نانک کا طریقہ ہے لہذا وہ جائے نہ جائے تے صرف رسول دی سنت لین والا سنت کھنا والا میں جی گی دی تلاشی ہوتی ہے تو چل واپس ہاں ہوں حفیظ جلدری آتا میں بھولیا رہا تو میں لانت سی تو میں پیا رہا اتے جا کے میں ویکیا میرے پروفیسر موسن جڑے جی سن کرتے کی سن میرے کی خدمت کرتے سن ہاں جی محمدی سکول محمدی ایجوکیشن کر کی کرتے سن تو کی پڑھا سن رکھتے جہاں باز الحاد کی, کی, کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باز تو کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باز میں کہ شاضی سنتان کریا کرو کیونکہ ہو سلام پروفیسر خبردار کے پیسوں سنو <تصفح> یہ yeah, yeah. لوگ اس واسطے ترقی نہیں کر سکے شیتان کی عزت نہیں کرے گا تو کی لوے گا کلو پروفیسرا کٹ کے لیاؤ سامنے تنچ ہے تو بھی خون رکھنا تو چشتی آتا میرا ابلتا پیا ابلتا پر سن لال کے فضل لال روئے زمین کے پروفیسرا اگے جی چشتی کا نام لوگ گا ابلتا کی جہا ہے وہ بھی سوکھ جانا ہے کہ ہاں بھائی گراچی تاری تعلیم اندر ہر شیطان یہودی تو لے ہر کافر دلے دی دی پڑایا okay, سب تو نہیں کتے چار بلے کھا سارا کچھ تم ہی چاہیے ہاں قرآن خدا دے, قرآن دے دشمن قرآن ٹھڈے باہر نہیا ستر نبی پاک دیر خری سر سید آکھے ماشاءاللہ اللہ وہ سر میرے چی وہ تیدہ کے خلاف بولنا میں جلاف گا وہ سد نہیں ہونا میں مرے ایک سید برادری ایک آلے رسول یہاں دونوں چ فرق سمجھاو فرق سمجھاو سنگوں کافر بن جائے مرتد بن جائے نبی پاک دے دین دا قاتل دشمن بن جائے برادری دے سید ہی لیکن آل رسول نہیں اخیچتا کافر بن جائے نا وہ حضور دی امت چ نہیں رہتا مرتب نبی نال ٹکر لے دشمن بنے او حضور دی امت چی رہا جا حضور دی امت نہ رہے آکا کی آلس کی مولا سونے قرآن نو علیہ السلام اللہ دی جرد مولا، پتر میرا تو وعدہ فرمایا بچاو گا تیر آہل میرا پیٹ ڈبیا بچا رب سونے فرمایا نو میں وا سیری آہل بچاوا یہ تیرے آہل چ نہیں ترے آہل چ کوفر جی نوہ دی آہل چ نکل جاتا ہے نا تو کوفر کرتے سردری ہونا ہو رہے سل ہونا ہاں اس واسطے سڈا کلندر اقبال بول پیا اقبال ہے یو تو سی میں نے کہنا چشتی اور تو سیدان خلاف لے میں قبلہ میں سید برادری نو سلام نہیں کرتا میں سید آل رسول نو سلام کرنا جیڑا سر سید آن کو سید ہوگے نا میں اندیر تو بھی بہت سمجھنا وجو نہیں فرمائی نے میں یہ سبق کسی کو پڑیا ہی نہیں کہ میں اگوں ویکا ہی نہ کہ عزت دے قابل ہے کہ نہیں تو میں صحیح صحیح آپ یہ ہوں لوگرا ضلع ہو رہی تھی ریس لڑکیاں دی سکولنا لڑکیاں نہیں ہوں سکولنا انہیں لوجرا ضلع تے خیر ہو گئی تو لوجرا ضلع پی سی ریس میرے ادھر پھیرے واہ بھر آتے ہیں اللہ دے فضل فتح تے میں کام چکیا ہوا سی اس چکن دی برکت اے ہوئی کہ بندے ایڈے کوئی غیرت والے اتنے تیار ہو کھلوتے انہیں ریس نہیں آن دیتی تے حالت ترقی ہے نا ترقی والے بندے بھی جڑے ہوں پہلو آ ڈیفنس آر والا اور پہلو گھر کی ہونا اتنے بارے میں دستے تھے پایا ایک مسیح ہے تو اس مسیح جا خطیب ہوتا نا وہ ہے بندی تو جو کچھ آتاب کا پرچا لکیچ کے آدھا اگلے پہلے دفتر ہوں دا چیک ہوتا ہے لکھی کمپیوٹر <laughs> <laughs> وہ مشین نہیں ہوں جی مشین مشین کا بٹن دبایا مین مین پیچھوں بٹن پانا <laughs> مسجد مسجد مسجد چکرے تو بن کرے ان گرا کے اوپر کٹی سٹی جائے سنت رسول جس اللہ دق کا ایلان ہوگا کھلی تو سمجھ آئی نے یہ مصیبت کو فرشت حکم پیا فرماؤں جی میرے رب جاؤ آ سونیاں سو سیل مر مرد دین تے حق دی گل دی اجازت نہیں جاؤ فرشتو اے مسیتات گرا دقبال شیر تو ہر مسجد کھانا خدا سمجھنا ہے کھانا ہے ہے وہ جس میں خدا کی بات کرنے کی اجازت ہو کھانا خدا کھانا خدا تے خدا کی گل نہ ہو سنو کلندر اقبال کیا آتا سنا کلندر اقبال فرمانا فرشتے رب فرشتہ بولا رمی حکم جاری فرما میں خوش ہو فرمان فرشت نو مر نہ تو بڑا بےدار ہاں میرے لیے مٹی کا فرشتے سٹو مسیت سونی مسیت ڈیفینس والی سٹو تھلے رب سویا کیوں فرماند ہے میرے مٹی دا ایک حرم بناؤ مٹی دی مسیح بناؤ جلت میری مریوںで... انگریزی نمازی جڑا نا ہاں یہ ہاں فرشتے چیر کے لتوں پھڑ کے جانا اندرے انگریزی نمازی کہ جڑا کہ خدا تے تو پر مذہب وہ جو انگریز پسند کرے خدا تو تجھے مانے گے لیکن مذہب وہ رکھیں گے جو انگریز پسند کرے انگریز جس و... ہون... چڑیا پھر بےڈا واگو بےڈا واگو چڑیا پھر جتھے مردی تو مت کوئی مولوی پچوں اٹھ کے آ کے غیرتی ہے لہذا پالو مولوی کرو پابند لکھ کے دیو توجہ نہیں فرمائی ادھر ویک میں گل پہ کرتا سا شہدوں کے بارے شہدوں کے بارے او ریس ہوتی جڑی روک گئی ہے اس ریس دا افتتاہ او جڑیاں کڑیاں نسلیاں سن انسان نساو دا افتتاہ کیا کرنا سی دا اشتہار ہے اے کا کچھیاں پا کے یہ کچھ پا کے نسلی نستی ہے ای اگوں خسرا رستہ پیا ایک باندر چھاڑ ہے مار لکھیا ایمان اتحاد اے ترم کسا ترقی نہیں کرنی ادھر ادھر ویکو دوڑ کا افتتاح بدست جناب منظور سرور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودرا انتظامیاں مر انتظامیاں دا مطلب ہوں انتظام کرنے والی یار انتظام نہیں کرنا یار واسطے کی بندوبست کرنا دوران کرنا لالت اگو جڑو اگو جناب سید اسر شاہ گیلانی اے لوگرا کا ضلع ناظم اے لوگرا کا ضلع ناظم سید اسغر علی گلانی گلانی آدمی پاک کی اولاد جڑا ہوئے بلے بلے بلے بلے پھر ہاں افتتاح کرنا سی ان سید نے نہ پولیس آفسر نے ضلع ناظم ناظم ناظم نظم کرنا والا انتظام کرنا کرا تو وہ انتظامیہ ہے کے یہ نہ کرنا سی انتظام ہاں جی بندو نے کرنا سی افتتاح ہوں ایمان وچ لکھیا ایمان اتحاد نظم کیا مطلب کہ یہ جڑی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایمان ہے اتحاد نسدی ہے پی وہ اگوں تے پچھوں وہ پچھوں نس کے پہ آتی ہے اتحاد ہو اوے جار. او نس کے پیچھوں ہاں وہ آدھا میں اتحاد نہیں کرتا میں بھاگ رہا ہوں آدھی نہ میں کرنی ہے اچھا اتحاد تے نظم نازم. نظم و ضبط پورا ہوں ایمان دسو اے. اے. تے آخ کچھیا پوا کے قوم دیا دیا نساونا اے ایمان ہے وہ کافر گا یا نہیں گا اے دے لانتی نو غوث پاک اپنا پتر آخن گے سچی بولو ذرا ڈٹ کے بولو ذرا نہیں بولے گا میں اندر ایمان شک سمجھا گا ہائے ہائے ہائے ہائے پر سجنا سے لودرا ضلع چ اسے سدے پولیس افسر نے میرا جلسہ تو نہیں ہوتا کیونکہ میں قوم بہن کی عزت بچا تھی ہاں ایمان دینا سی شادی سے اتے شادی ہزار دنیا تا جا مجمہ ہے نا اس تین گنا مجمہ زیادہ سن گنا زیادہ تو دنیا کٹھی ہوئی بھی اصا سننا پولیس آئی تو چک کے ل گئی لالے لالے کے انہاں آخیا لکھ کے دو ایتھے جلسہ نہیں کرا گے پھر اتنا چڈنا اخیر او بیچارے برز دل پیڑ پیڑ پے گئے انہیں لکھ دتا بھی السا نہیں تا انہاں نو چھوڑیا ہے سدکے جاواں ایمان نال دسو سنگیو اوے کیون آخو گے یہ مسلمان نے کہ جڑے کچھ پوا کے تے دھیاں تساو تے نساو کا افتتاح ہاتھ نا دی جلسے دا ارادہ جنہیں رکھیا ہے انہوں بھی چک کے اندر کر دینا چلو شابش ہوے ہوں اے چلو جی میں گل چاہنا توجہ نال بولو سب ادھر دیکھو میں گل موضوع سمیٹ کے کی تے. ایس وقت پہلو ذہن بنائے گئے تعلیم تو ہوں نتیجہ پہلو بنائے گئے ہوں نتیجہ نتیجہ کی نکل کھڑا ہے کہ ملا پیر حکومت وابی دیوبندی شیعہ ہندو سکھ سارے رل کے آتے ہیں ہم ایک ہیں بابا جنہیں سکولی ہوتی جاری گل ہے تھا مواں اٹھیا پھرتا شیتان پروفیسر ان نے ذاکر نائک نائٹ اچھا ٹی وی بھی ایک سٹیج ہے آخر رسول اکریم کا ایون کی ممبر آخر ایک ممبر ہے شیتان وہ جان د ٹی وی نو آدھے سیتان د ممبر تے اے اے اس ممبر دے ہر کوئی بہ سکتا ہے بندہ بے بڈھی بے کنجر بے کنجری بے پروفیسر بے شیعہ بے بھابی بے سارے اے ٹی وی ایک عجیب ممبر ہے کہ اے تھے بین بہن جا بھی آئے یہ ممبر ہر کسی واسطے کھلا ہوں یہ ذاکر نائک کا اصلی نبدل کریم جی میں, میں پڑھیا اور صاف اخبار سنڈے میگزین اٹھائیس جنوری دو ہزار سات یہ اس دی دا سلسلہ جاری کیا ہے ایک کفر ایک میں باقی اس لانت دی اس لانتی لانت, لانت اس اس قوم پتا جیڑی روگانا لے دی قرآن پاک دی آیت پاک کے ول اردا با دال کا جس دا جس دا تمام ترجمے لکھا اور زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا ان <تصفح> <تصفح> اس لانتی نے کی کیتا ہے کیونکہ ہے سکولی پروفیسر سکولی پروفیسر دا کام یہ ہوتا ہے سکولی ملوں دا کام یہ ہوتا ہے کہ انہیں قرآن سائنس کے پھیرنا ہوں قرآن سائنس چلاونا پچھے ہے ہوں کی ترجمہ کیتا ہے آ کے سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے تو گول ہونے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا یہ پھر پہ لکھتا ہے سورت انسی آیت نمبر تیس وہی آیت جی میں تلاوت کی, تھی کی ترجمہ کے پا کر دا ہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا بچاری بدھو کہ کنجر نچتے تو اگوں دھی بہن ٹبر بٹھا کے آدھے ویختے صحیح بندہ یا گل منہ تو آتی جاب اسی ویل دے ہے ہزار مسلمان وہ ہزار کافر کی جاسمان سمجھی بیٹھا اچھا اگو لکھنا کہ کا کمانا ہے شتر مر کانڈا وہ پروفیسر جو ہے کتی نسل کا باش ہو میں آگے نسل کتی ہے بڑی इस मिबर उ हर कोई बह सकता हंधा बवे बुढ़ी बवे कंजर बवे कंजरी बवे प्रोफैसर बवे शिया बवे भाभी बवे सारे यीवी एक अजीब मिबर है कि इथे बहन جڑا بھی آوے یہ ممبر ہر کسی واسطے کھلا جی ہوں یہ ذاکر نائک دا اصلی نبدل میں جڑیا اور اوصاف اخبار سنڈے میگزین اٹھائیس جنوری دو ہزار سات یہ اس دی بکواسات دا سلسلہ جاری کیا ہوا ایکفر ایک میں کو صرف سنانا باقی اس لانت اس لانتی تو لانت اس, اس قوم پتہ جیڑی روزانہ لگتی ہے تے سنتی پرانے پاک دی آیت پاک کے ورد با دال کا دہا جس کا جس میں تمام ترجمے اور زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا ہوں اس لانتی نے کی کیتا ہے کیونکہ یہ ہے سکولی پروفیسر تو سکولی پروفیسر دا کام یہ ہوتا ہے سکولی ملوں دا کام یہ ہوتا ہے کہ انہیں قرآن نو سائنس کے پیچھوں پھیرنا ہوں قرآن نو سائنس کے پیچھے چلا ہوں ہون کی ترجمہ کیتا ہے آ کے سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے تو گول ہونے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا یہ پھر پہ لکھتا ہے سورت اناسی آیت نمبر تیس وہی آیت جڑی متلاوت تلاوت کی تھی. ترجمہ کے پہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا جانت! جانت! جانت! جانت! بیچاری بچاری بدھو کہ کنجر نچے پہ اگوں دھی بہن ٹبر بٹھا کے آدھے ویختے صحیح کافر کفر مکے ہزر صاحب کما لے کابل بندہ یا گل منہ تیس کا جواب اس ویل دے چڑھتا ہزار مسلمان وہ ہزار کافر کی مسلمان سمجھے بیٹھا اچھا اگو لکھدہ آ کہ دہا ہاں کمانا ہے شتر مر کانڈا پرو فیصل ہے بڑی ہوں پوری دنیا کے قرآن پاک کے ترجمے اگر یہ ترجمہ کوئی مائی دلال میں خاص چھڈے کہ دہا ہا دمانہ ہونا بولتا میں دبان وڈانا تھی دسو یہ جڑا قرآن پاک دے ترجمے جان کے بدلے وہ تزدیک مسلمان رہے گا ذاکر نائک موڑ کون تو تنے میں سننا وہ سنو کتنے رسالہ لو کبلا ہوں اس ہر کسی کے ساتھ اتحاد ہر کسی تاظیم کی ایک کہانی سنو تو عجیب اس ملک کے اندر لانت کفر پوری ملک کے اندر جوایا کھڑا وہ کیون کیسا عجیب کوفر میں گیا سایوال ضلع ساحوال کتاب سی سہیوال کے لنگیا تو ایک کپڑا ٹنگیا کھڑا تھی اجلا جل کا جلسے کا انوانسی عقید سانج کل پاکستان با سبحان اللہ کرا آل کون سی جلسہ رائے حسن نواز خان کھرل ضلع ناظم ساحبال مہمان خصوصی کون ہے سید صفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات ائے جلسہ کون نے پہلے نمبر سے غیر مکل دین اہلے ہدوس جنہوں دا انہوں اللہ شاہ بخاری گیچا جا ہے وہی پورے ملک کے چاہتے ولی ابن ولی پنڈی راجپوتوں جی سلیم شاہ جینوں کوپے شاہ دکا ماما ہے را مفتی شکایت اقبال صاحب اور اپنا ولایت اقبال صاحب یہ مولی بشیر سہی والے مسجد کا ہونے خطیب ہے جی دوسرا برالر کا پیر ابراہیم سیالوی اے یہ پتہ نہیں بھی اس موہر کس تو مرائیے کہڑے سیال تو پیر سیال تو مرائیے یا ہیر سیال تو اور میں پتہ نہیں چوڑیاں ڈاکٹر دا, مائکل چوڑیا کا ہاں کتریوں دا نہیں دان دی ڈاکٹر نائلہ دیال یہ <تصفح> سارے شریک دنا دی تے جلسے کا نام کی تے کور پاکستان <تصفح> بلے, بلے, بلے <تصفح> کیا مطلب <تصفح> کہ سارے کٹھے ہو کے دن دے پے حکومت نہ رل کے کہ دو بندیاں سکھاں یہودیاں عیسائیاں مجوسیاں ساروں دا عقیدہ سانج سان عقید ہے کیوں بھائی سانج ہے سکھان کا اقیدہ تو یودیا کا عیسائی کا ایکو نہیں یہ سانج کرنا ہے جا ہے قید سنا کھاگر سوچ کے بولو سورے بال کھے پی جائیں سانج تھا <مدرخن> <مدرخن> <مدرخن> ہندو سانج ہے بابیا سانج ہے چوڑیا سانج ہے سکو آخر سانج ہے حکومت سانجائے تو تو میں تال تیار کر کے آنے چل و چل و چل کی مطلب تو تھی سانجا ہاں اچھا ایک کو اور سنو اخبار آ اخبار اے بھی وہی سانج کھاتا سب کا احترام سب کی عزت ہاں اخبار کدو ایسپریس روز لاہور جمع تل مبارک انیس جنوری دو ہزار سات پچھاڑو ملہ مشاڑو آپ اپنے مطلب چلو شکر ہے ہنیف جالندری مدرس ہے خیر ال مدارس کے نام سے جہاں میں شر مدارس پایا ملتان شہر. آہ ہے داتا دربار دا خطیب انتخاب تسا دو سکو کہ ہر جمعرات تسا چاول کھان جانے جی جی علامہ مقصود احمد صاحب یہ تفسیر بھی لکھی تفسیر بھی قرآن بھی لکھی ہے ہاں جی ہوں تفسیر جی لکھی ہونی انہیں اپنے مانگوں لکھی ہونی آ دا نقوی نیاز نقوی آہ ہے غیر مکل دین کا ابدل قاضی آزاد الدین اے پتہ نہیں کہڑی جنس کہ ہے اچھا اچھا سہرا جائی دلے نے چلو ٹھیک ہے لانت جو پوے تو مو ٹبر پانی ہوئی اچھا بیٹھا شفیق مدنی اے دیو بندی لگتا ہے آ بیٹھے ہو بندہ جہا جی جنرل ریاؤل حقل منسوبے کہ ان کا پتر ہے کوئی نہیں وفاقی وزیر مذہبی امور یہ پھر کٹھے ہو کے نا کی کچھ نہ تح او تھوڑا اجازل الحق دا بیان سنو وفاقی مذہبی امور دا وزیر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 جس مذہب دے خلاف لکھا سا حکومت اکومت آیا بازار چ کتاب چک لیں یہاں تو پہلوں تو ایک, ایک قوم دے جڑے پیشوا مشہور ہیں زیاؤل قرآن تفسیر والا پیر کرم شاہ ازری جی یہ تو پہلو انہیں دان ہے سی روشن خیال تو پہلوں صفحہ نمبر یارہ دے لکھ دیتا دارہ دے تفصیل اپنی شروع شروع صفحہ نمبر یار سے اس لکھ اہل سنت نے دیوبندی بھی سنی نے آندا ہے بد مذہب یا گندے مدہ والے نہ یہ بھی صحیح صاف مدب یہاں کا یہ بھی سنی نے ہوں ایمان جلد پہلی جلد پہلی صفحہ یارہ اہل سنت کے دو گروہ لکھیا کھڑا ہے پیر کرم شادری جی رام قرآن دے خلاف قرآن صرف اور صرف ایمان آمان آلے آلے اللہ تعالی پیاروں تے سکھا دی محبت کا درخت دسوئی یہ سارا کچھ ہوں کفر ہویا کھڑا کہ نہیں ہے اس کفر دے اندر ایک قوم روزانہ بال بھیج کے شری کوئی کڑی ہے مذم اتحاد ہو گیا تے ایسا قیامت والے دن جب اک ہو کے گے ابو جہاں ایمان چوڑیامان دسو اللہ تعالیٰ کہڑے پاسے گھلے گا سان اور سکھ کیڑے پاسے جان گے سکولی آتے نے جنت جان گے یہودیاں بھی سر سی دنگریز تو جنتی لوگ ہے جی کافران جانم جان ہے تو کافران تیری پوری قوم ملی کلی ہے یہاں کا کی بنسی یہ مطلب یہ نکلیا کہ سکویا رب کی جنت نہیں چاہی ہاں یہ آدھے اتنے جنت بن جائے اگر آردری تو چن یہ مسئلہ آنو سمجھا چاہتا تھا سکول یہ ہے کہ وہ کافر دی تازیم تے کفر دا احترام سید اکبر حسین بادی فرما ہے جدید تعلیم سے ہوا کیا حاصل کفر کے ساتھ جنگ جو نہ رہی بس دعا کرو سدکا مدینے کے تاجدار دا سانو تے تو سڈے بالوں رب سونا دوزخ تو بچا لو دون لک نام ہے سکول دا سکول والے اپنے کندا دے اتنے لکھن دوزخ جہنم سود کے بارے میں پتا امران وال دو فتح محمد مال ماروگ لکھا کھڑا نوج برلا سوت کے بارے میں کی دسا جو سوت میرا ایک موضوع ہے اسر خیر چلو دس دینا سوت کے بارے ای کافی ہے کہ ستر وارہ ماں نال جنا چوانی کھان نال چوانی کھا سر وارہ ماں جنا درہم کھان نال ستر وار ماں نال جنا باوے درام روپیے کا باوے دہ روپیے کا بنے ہدیس پا کے چاہوں سود خور جدو خبروں چھٹ گے سور دی شکل چھو گے اسلامی بینک ٹھیک سور شریف کیا شادی کے موقع پر ڈھول وغیرہ بجانا جائز ہے کہ جو بےوا شیطانی کام شادی نا یہ حضور سرکار دی سنت دی توہین ہے کہ ادا ایک سنت ادا کرنی ہے ایک سنت ادا کرنی ہے تو طریقہ حرام حرام دے کے نال نبی پاک بھی سنت ہو سنت بھی توہین ہے تو کفر دے قریب جا کام ہے شادی کے موقع پر جو جو دلہے کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ سربالا کے نام سے بیٹھا جاتا ہے اس کی وزاحت فرمائے وہ بیٹھ سکتا ہوں کوئی ارض نہیں حضرت گور صاحب لوگوں کا رواج ہو شرح کا مسئلہ تو کوئی نہ ہو حضرت گو سے آدم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال کیسے ہوا تھا جبکہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرموں کے دنوں میں انہوں نے ان سوز غم میں پتھر اپنے ساتھ, ساتھ پسا اپنے ماتھے پر مارا تھا اور ان کا انتخی ٹہلا تھا یہ تو کچھ ہو اور نویں روایت ہونی یہ تو میں کہنا پہلی باراں کوئی شیطانی روایت سنی ہے کسی شیعہ ہی گڑی ہونی کیا ریسکیو گیارہ بائی گورنمنٹ ایمبولینس والوں میں بھرتی جائے گا جن کی خدمات بہبود انسانیت کے لیے ہوتی ہے اور کئی جانیں زبا جاتے ہیں بچ جاتی ہیں اتر اس لیے کی مسئلے پوچھتے ہو اس لیے کفر دا ماحول ہے کفر دا نظام ہے اس لیے یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی بندہ آ میں میں سولہ نے ریز ریزک شریعت تے چلنا نصیب ہو گئے ناممکن کوئی بندہ دکان کرد کرنے کی وہ آتا یار میں حکومت دی نوکری نہیں کرتا کریا دکان کرنا تاکہ میں روز ہوں اس بچارے دز کے ہی نال حرام بڑا کھڑا ہے کہ جیڑی شہ بھی انہیں ویچنی ہے اتے فوٹو رنگ دی ننگی ہونی ماچس کے اتنی آئی کھڑی ہے ماچس دے اتنے جنہیں ماچس ویچڑیاں ہے ان آئی کھڑی کوئی بندہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹری دی دکان آتا چلو میں میڈیکل سٹور بنا لینا کوئی دوائیوں نے بیچنی ہے اسے باجی ننگی بیٹھی ہونی ہوں کہ آسے یار حلال کھا کی کھا اس کفر دے ماحول دے درد اب دس چڑنا کہ پولیس فوج انہاں جنہ محکمے بھرتی نہ ہوو تسان براہ راست قاتل نہ بنو مسلم قوم کے دے, قرآن دے تے دین دے. اینا تو علاوہ یہاں تو علاوہ باقی جو اس ملک دے اندر ہے براہ راست جتے تینو بہلی رات کفر نہیں کرنا پہنتا تو مجبوری نال تیرے گل پیا کھڑا ہے کوئی حرام کم اتے یہ تیرا ارادہ اس نظام دی مخالفت ہے اور انو مکان ہے اور مجبوری نار فسیا بیٹھا ہے اور تو آنا ہر وقت یا اللہ کوئی توفیق دیتے ختم ہو رہے یا تو انو برباد کر میرا دل نے آن دا ہے تو میں انو شرع دی طرف اجازت بھی لب دیئے کہ اس مجبوری دے عالم دے اندر اللہ تعالیٰ تینو نہیں نپے گا نپے گا نہیں تینو باس برابر چھوٹ جائیے تینو ہاں تال جی ہاں بھرتی واسطے جی تعلیم شرط حرام ہے اگر تعلیم تو بغیر بھرتی کرتے تو پھر جاؤ ہی نا یہ چا کو کوفرے چٹی لانتے او, او تمام شیتانیت یہ تو ہوں میں جو سمجھایا لے ایک اگر کتا کپڑوں سے لگ جائے تو اس حالت میں نماز پڑھنا جائے دے. کتا کپڑے نال لگے نا یا پانی بھی چوٹ کے آئے لیکن وہ پانی پلیت نہیں جگہ جی پانی نہر کے پانی چ نکل کے آیا وہ چھٹے پاوے تے کپڑے پلیت نہ ہو سن. نال لگے کپڑے پلیت نہ ہو سن کی اگر تین پڑی ہاں بھرتی واسطے جڑی تعلیم شرط حرام ہے اگر تعلیم تو بغیر بھرتی کرے باقی نہیں کرتے تو پھر جاؤ ہی نا ہاں یہ چا کو کوفرے چٹی لانت تمام شیتانیت میں تو ہوں ایک جو سمجھایا لے اگر کتا کپڑوں سے لگ جائے تو حالت میں نماز پڑھنا جائے کتا کپڑے سکا لگے نا یا پانی وٹھ کے آیا لیکن وہ پانی پلیت نہیں سی جی وگلا پانی نہر دے پانی چ نکل کے آیا وہ چے پاوے تے کپڑے پلیت نہ ہو سن لگے کپڑے پلیت نہ ہو ہوشن ہاں کتے دیاں رالاں پلیت نے رالاں رال اگر پانی سٹے نا تے پانی ہوے کھلوتا ہوے تھوڑا پھر کتاب آئے گا تو کپڑے انو اگر لگے گا تو کپڑے پلیت ہو جان دن کے لوگ خودکشی بھی کی تھی اس کی نماز جنا پڑھائی اس, اس امام کے لیے کیا حکم ہے ایسے امام دے پیچھے نماز حرام امام پر او امام ہی تو انہوں کا ہی ہونا ڈیفینس والا صحیح سننی گزارش ہے شری لحاظ ایس خبیس ملان کا خود جنادہ پڑھنا آرام ہے سنی نہیں سنی آئی نہیں سنی سنی کوے گا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ ازان ایک کوتی تھی یا کہ دو آپ سرکار دے زمانہ اقدس اچ ایک ازان ہوندی سی پیشہ رہنے والے کون سمے ہر کس ہاں مومن مسلمان ٹھک پہلی ازان تب کٹھے سستی نام دی شاہی نہیں تھی سدی کے اکبر دورے ایویں فاروق آزم دے حضرت عثمان کنی دور کچھ لوگ سستی کرن لگ پئے پھر اذان جمے دی دوسری دتی گئی تاکہ سارے آ جانے پھر ہوئی سنت جاری رہی اور حضور پاک نے کیونکہ وہ خلیفہ اور حضور نے فرمایا میرے خلیفہ دی سنت نابو کرو اصل حضرت عثمان پاک کرو مولا ہویا ہے بس پتر تھک گیا پتر میں تھک گیا سبر جمع میں یار ہے خلق دلائنے دلائنے بس شوگر بہت زیادہ اللہ کی لکھا کسے لکھا بھی سور آخر زبان پلیت ہو جیسے لکھا سور آخر زبان پلیت ہو جاتی تو میرے خیال دے جن لکھا ہے ان کی کلم پلیت ہو جائے گی ہونی گل سنو کاغذ باہر سٹو سور لکھے اچھا گل سنو اے خنزیر دا ذکر قرآن پاک کے چار وار آیا ہے ہوں اس جہ چیٹ لکھیے یہ اینو ہوں قرآن دا کی کریے <تصفح> میں پہلے رولا پائی کھڑے نا میں این رولا مکائی جانا جو اینو قیامت تک ایک رولا پڑے نا اینو آکو بے چار وار خنزیر دا لفظ قرآن چاہیے पुत्र ए दस मसला मेरे को से, सवाल फिर कर चुप बुप मसला पूछ दो मसला उची आवाज है से पुछ फिर हां चुप हां نہر پہلو خنجی رول مسئلہ پوچھنا وہ کی پوچھنا چاہتا تھا چپ اچھا ہاں ہاں ایک منٹ میرا ہاں چوپے یار چپ تک کرو چوپے اچھا کی کہنے تیری زبان پلیت پتر تو کیا تو تین وار سور ن آپ کڑا تیری دبان پلیت ہو گئی پر میںار ہوں آپ آ تو پھر تیری دبان تپلیت ہو گئی خدا دے بندے گل سنو گل سن پتر ان گلیں نہیں کری دیا جن کافر حسن کافر بھی آخن گے کہ مسلمان ایڈی چکل نے بھائی یہ قرآن چار تھانے خنزیر دا ذکر آیا کھڑا لفظ خنزیر لحم الخنزیر خنزیر ہوں قرآن پڑھا گے تے زبان پلیت ہو جانی پر جی کسی کو نہیں سنیا گل سن میری گل سن میری تے کسی کو نہیں سنیا تے کسی کو نہیں سنیا تو کسور تیرا میرا تو نہیں میرے بچے یہ کسی پتا نہیں ہے صرف تین پتا تو کرو گل سن میری پتر تحبا کر اس گلت نظریے تو مسلم پتر میں کی گال کدی ہے مسلم اچھا آخر میں بغیرت میں رج کے آخیا بے گیرت میں رج کے آخیرت میرے نبی پاک فرمائے اچھا تو مسیح تو باہر گاڑا کھی جاؤ گویا جنگ نہ ہسا توبہ کر میں جو پیش بوش برطانیہ والے نہیں لاکھ دینا مشکل کش ہے علی جر بن دلی روکلا کر دے ساڈا مشکل علی جد در تو پڑ دے والی ان درجہ بلی کی پے ج موہری علی سی نا وے درجا جیتے موہری علی سی ناوے وہ بنتا ہے آتے ولی جو کھٹ علی دی ملی بنتا ہے آ کے جو کٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی در بن دے شک کھانا خدا ہے میر دے جمنے دی جائے شک خانہ خدا ہے میرے جمنے دی جائے آیا سونا ہے پاک علی ہے بہادر شیر جلی آیا سونا ہے پاک علی ہے بہادر شیر جلی ساڈا مشکل کش ہے علی در تو بن دے والی مدنی علی کو سدایا آیا ہے در خیبر اڈایا وہ خیبر دے در یہ یودیا دروڑی کھڑے تارے جوڑی کھڑ میٹھے مدنی کو سدایا آیا ہے ماری خیبر ماری خیبر در کو تلی اڈی ہر شا مڑنا ولی ساڈا مشکل کشت अज दी जग मग तोड़वे ते मल मल छोडवे हे दिल पत्थर दी बोरवे तै कान ही रे दी कणी हे दिल पत्थर दी کان ہی کڑی گیا تھا ملان کہیں کار دے جان یا نہیں کہیںد ش ن ج یار دےدار دنج کنڈر آو لہا جی قدم دی ہی بداؤ ارا قدم دی و دی و पिछुते न देखी मू वाला हिला करी सिर ती ती पिछुते न देखी कांडे वाला हीला करी क्या थे निभितरफ बारू चल रती बारू चल आद महबूब नीभि तरफ बारू चल रती रोही पहाड़ी बच्च पत्ती